من منواق کا ذکر ہے. کتنی دفعہ اب لکھو پانچویں دفعہ لکھو ذکر انفاق انفا پانچویں دفاع ایمان والو خرچ کرو اس چیز سے کہ عطا کیا ہم نے تم کو مال بھی فرض کرو, کرو علم بھی خرچ کرو علم بھی خرچ کرنا چاہیے یا نہیں مال خارج کرنے سے کم ہوتا ہے علم خارج کرنے سے ڈرتا ہے yeah. خرچ کرو اس چیز سے کہ عطا کیا ہم نے تم کو پہلے اس کے کہ آج وہ دن کون سا دن ہے جی اس کے اوپر ہاشہ لکھ لو جس میں کوئی چیز وہ دن قیامت ہے نا جس میں کوئی چیز اعمال خیر کا بدل نہ ہو سکے گی جس میں کوئی چیز اعمال خیر کا بدل نہ ہو سکے گی مثال طور ایک آدمی کی نیکیاں کم ہو گئی نیکیاں اور بدیاں تلیں گی نا ایک آدمی کی نیکیاں کم ہو گئی پھر وہ دوڑے کہ کہیں نیکیاں بک تو نہیں ہے بازار لگا ہو خرید و فروخت ہو نیکیاں کا ہوں بیچ رہے ہوں لوگ نیکیاں تو وہاں نیکیاں بکیں گی نہیں خرید و فروخت نہیں ہوگی کہ خرید کر کے نیکیوں کا پنرا بھاری کر لے کہیں اتنے نیکیوں کی کمی ہے میں خرید کروں بھاری کر لوں یہ بات نہیں ہے اور نہ وہاں اس کو ایسا کوئی دوست ملے گا کہ وہ اپنی نیکیاں اس کو دے دے کہ چلو بھائی تیری نیکیوں کی اتنی کمی ہے تو میں اپنی نیکیاں تو اس کو دے دیتا ہوں اس کو پورا کر لو ایسے بھی نہیں ہوں. اور نہ باہو سفارش ہوگی اپنی مرضی سے کوئی آدمی کسی کو کہے بھی تو سفارش کر لے میری تاکہ میری تلافی ہو جائے تیری سفارش سے تو سفارش اپنی مرضی سے نہیں ہوگی کس کے عزر سے ہوگی وہ اللہ کے عزر سے ہوگی اپنی مرضی سے سفارش نہیں ہوگی ہوگی ضرور لیکن من ضلع اللہ بے اللہ کے دن سے ہوگی. یہ ساری تشریح ہے اس بات کی پہلے اس کے کہ آ جائے وہ دن کہ نہ ہوگی بے اس دن کے اندر خرید و فروخت نہیں ہوگی اللہ بے انفی کے اندر لکھو نفی مطلق مطلق نہیں ہوگی یہ نفی مطلق ہے متلا کن بائے نہیں ہوگی ولا خلا اور نہ عام دوستی کام آئے گی لا بین کے اندر نفی متلا لکھی ہے نا لیکن ولاخ اللہ ان کے اندر لکھو نفی عام عام دوستی فائدہ نہیں دے گی نفی عام عام دوستی فائدہ نہیں دے گی یہ ہماری دوستی فائدہ دے گی ہم جو بیٹھے ہیں نا یار یہ ہماری دوستی فائدہ دے گی آپ کہیں گے کہ مول منظور فخر کی بات کر رہا ہے کہ ہماری دوستی پیدا دے گی میں قرآن سے کہتا ہوں الخلا یو مزین باز ادوان آگے کیا ہے یہ دنیاوی دوست ایک دوسرے کے گاہوں گے دشمن بن جائیں گے بنیں گے یا نہیں یہ کال نہیں پڑھا تھا کہ تابین کہیں گے کہ اگر ہم دنیا کے اندر لوٹیں تو ان کو رگڑا دیں گے جوتے ماریں گے یہ خدیث کو آج تو ہمارے واقف نہیں ہوں گے استبر اللہ دِن اللہ دیتا بو بیدار ہوں گے نا باقی سب بیدار ہوں گے لیکن بدتین کی دوستی پیدا تھی قرآن کہہ رہا ہے الرفی اللہ یوم دن بازیا سمجھ یا نہیں آیا سمجھ میرے ایک شائخ تھے میں نے پہلے پیار کیا حضرت مولانا حبیب اللہ صاحب غمان بھی رحمۃ اللہ تعالیٰ وہ حضرت مولانا حسین علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بھی خلیفہ تھے اور پچیس سال آتے جاتے رہے رمضان بھارت میں پچیس سال تھوڑی مدت نہیں پھر حضرت رائے پوری دیوی خلیفا تو آخر زمانے میں وہ سفر میں مجھے ساتھ رکھتے تھے بزرگ ہو گئے بڑھے تو جہاں ہی سفر کرتے میں اس سے ان کے ساتھ رکھتا تو ایک دن میں نے کے عرض کیا حضرت اس سفر میں مجھے یاد فرماتے ہیں ایک عظیم سفر آنے والا ہے وہاں بھی یاد سنبھال ہے نا وہاں بھی یاد سنبھال آئے نا عظیم سفر آہ. وہاں بھی یاد سنبھال تو بلا خلا کے نیچے کیا لکھنا ہے آہ. آہ. کے نیچے نفی اختیاری اپنے اختیار سے سفارش نہیں ہوگی اللہ کے حکم سے سفارش ہوگی ول کافر ظالمون کا تو ظالم ہے نہ ان کے لیے بھی دوستی فائدہ دے گی نہ سواری کو اچھی نہیں فائدہ دے گا کافر ظالم ہے ظلم کس کو کہتے ہیں وز شیف ہی غیر محلے کسی چیز کو غیر محل کے اندر رکھنا ہے اس کا نام کیا ہے ظلم تو کافروں کی جو محنت ہے نا وہ اپنے صحیح محل میں ہے یا غیر محل میں ہے کافروں کی محنت سب کی سب دنیا کی خاطر ہے ظلم کی خاطر ہے بدماشیوں اور برائیوں کی خاطر ہے اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ جو جسم دیا ہے اس جسم سے غلط کام لے رہے ہیں تو ان کی محنت بجا ہے یا بے جا ہے واضح شاطی غیر ان کا مال بجا خرچ ہوتا ہے بے جا خرچ ہوتا ہے آ بھی بے جا مال بھی بے جا خرچ ہو رہا ہے تو واضح شیفی غیر مالی تو ہوا ظلم تو ہے تو فرمائے کافر ہی ظالم ہیں میرے محترم اللہ لا الہ الا ہوں پہلے رسالت کا بیان تھا جس کا بیان ہو رہا ہے بھائی انا کلام المرسلین ابھی پڑھا نہیں تل کر لو سلو پڑھا نہیں تو کس کا بیان تھا رسالت کا تو کس کا بیان ہو رہا ہے توحید کا بیان ہو رہا ہے رسالت کے بعد توحید کا بیان تو اللہ لا الہ الا اللہ کے نیچے لکھو ذکر دعوی توحید تیسری بات پہلی بار یا یونا سو بدو کے اندر تھا دوسری بات کہاں تھا یہ جی او انہ فی خلق آباد دلیل تھی اس سے پہلے کیا تھا دعوی توحید نہیں تھا کون سے الفاظ تھے میں اللہ کو ملا ہوں واحد اللہ اللہ اللہ اللہ یہ تیسری بار ہے جی ذکر دعوی توحید تیسری بار اللہ ہے نہیں کوئی معبود مگر وہی اللہ یہ کیا ہے میرے عزیز دعوت توحید ہے مجھے دعوت ہوئی ایک جگہ میرے شاگرد سب لوگوں کے اندر ہیں مرزائیوں میں نہیں ہیں شیعہ بھی میرے شاگرد ہیں <laughs> بھریلوی بھی ہیں مودودی بھی ہیں غیر مقل بھی ہیں مرزا ہی نہیں لیکن شیعہ جو تھے نا ایک دو مر گئے ہیں دو تھے مر گئے ہیں ایک تو اس وقت بھی سفید ریچھ تھا جب میرے پاس پڑا تھا ایک نوجوان تھا دونوں مر گئے ہیں دو شیاں وہ بھی تھے میرے جگہ دراصل دیکھتے تھے ادھر ادھر پڑھتے وغیرہ مانی بلا گاتے تو آ کے منت کرتے تھے مجھ کو کہ ہمیں اور جگہ سمجھ نہیں آتا تو اچھا پڑھاتا ہے میں بھی کہتا کہ چلو ہو سکتا ہے وہی سلاح ہو جائے تو میرے ہاں وہ بلاغت کا تنا وغیرہ پڑھتے تھے شیعہ تو شیعہ کا آدھا سے تکلیفات ہوتا ہے بڑا لیکن وہ سدھرے نہیں برین بھی ٹھیک ہو گئے وہ تو شیعہ ہو ہوتے مر گئے ختم ہو جائے تو دعوت کی مجھے وہ موجودی بھی تھے کوئی غیر مقلد بھی تھے تو مجھے کہنے لگے کہ تمہارا سلسلہ کاجریہ ہے دین پور شریف ہمارا مرکز وہاں جی شریف ہے تم یہ جو ذکر کرتے ہو نا ہو ہو ہو ہمارے سرسے میں ذکر ہو ہے نا پہلا ذکر لا الہ الا اللہ دوسرا الا اللہ تیسرا اللہ چوتھا ہو تو کہنے لگے یہ تو ہوا ہے ضمیر غائب کا ہے تو ایک آدمی ایسے کہتا رہے وو وو وو وہ ٹھیک ہے بھائی ہوبا کا من کیا ہے وہ کہتے رہو یہ کیا ہے یہ بھی ذکر ہے میں نے ان کو کہا یہ زمیر نہیں یہ ہوا نہیں ہم ہوا ہوا پڑتے ہیں یا ہو پڑھتے ہیں ذکر میں کیا پڑھتے ہیں ہو وا تو ہم نہیں پڑھتے ہم تو ہو پڑھتے ہیں یہ بھی ہو لکھا ہوا ہے وقف پر اللہ لا الہ الا ہو الحیہ القیوم کی بجائے ہم کیا پڑھتے ہیں قادری سرسے والے ہو پہ وقف کر کے پڑھتے ہیں الحیوم سمجھے جی وقف کرتے ہم میں نے ان کو کہا کہ ہم ہو وا نہیں پڑھتے کیا پڑھتے ہیں ہو پڑھتے ہیں اور یہ ہو اس میں ذات ہے کیا ہے یہ زمیر نہیں اس کو حضرت محبوب سبانی بھی اس ذات پڑھتے ہیں وہ ہمارے سلسلہ قادی کے ہیں اور تفسیر کبیر میں امام رازی نے بھی اس کو اسم ذات لکھا ہے تفسیر کبیر میں وہ فرماتے ہے اسم ذات لیکن بال فرد اگر اس کو ضمیر بھی بنایا جائے تو اس ضمیر کا مرجع ذات باہر ہے یا نہیں مرج کا کون بن رہی ہے ذات باہر باقی تو اللہ تعالیٰ کے صفاتی ہی نام ہیں اررحمان ہو رحیم ہو ستار ہو غفار ہو لیکن اس کا مرجع کون بن رہی ہے خود ذات بحت بن رہی ہے بے ضمیر بھی اگر مان لیا جائے اب سمجھی بات لیکن میں نے ان کے سامنے ضمیر کی بات نہیں کی میں نے کہا اس میں ذات ہے وہ کہنے لگا دلیل میں نے کہا دلیل خود قرآن میں ہے کہ اس میں ذات ہے میں نے کہا تم نے کافی کے اندر پڑھا ہے الضمیرا یو سف ہو بلا یو سخو ضمیر نہ موصوب بنتا ہے نہ صفت بنتا ہے یہ ہو موسوف ہے الحیو اس کی پہلی سفت ہے <الْقَيُوم> اس کی کا ہے دوسری صفات ہے دو سفتیں بن رہی ہیں اس کی تو ضمیر ہوتا تو اس کی سفتیں ہوتی حالانکہ دو سفتیں بن رہی ہیں میں نے کہا اگر ضمیر ہوتا تو ضمیر تو نہ موصوب بنتا ہے نہ صفت بنتا ہے الحیوس کی پہلی صفت ہے القیوموسی کا ہے دوسری صفت ہے دو سفتیں بن رہی ہیں سفتیں بن رہی ہیں بظاہر بھی یہی ہے کہ صفت بناؤ بدل بنانا چاہیے خلاف ظاہر ہے میں نے ان کے سامنے بدل کی بات نہیں کی کیونکہ میں جانتا تھا کہ ان کا علم تھوڑا ہے آپ دیکھیں گے بعض حضرات بدل بناتے ہیں ان کو میں نے بدل کی بات نہیں کی کہ ان کے ہاتھ میں میں ہتھیار نہ دوں آپ لوگ دیکھو کہ بدل بنے گا لے لیکن خلاف ظاہر ہے سمجھے جی میں نے کہا دو جواب دو خاموش ہو گئے یہ سمجھی بات یا نہیں سمجھ اچھا جی اللہ لا الہ الا اللہ میرے عزیز یہ اللہ لا الہ الا اللہ الحیوم اس کے متعلق بزرگان دین فرماتے ہیں کہ یہ اسم میں ہے اس میں آزم سنتے ہو نا تو کافی بزرگان دین کا قول ہے کہ یہ کیا ہے اس میں اعظم ہے اس کو بار بار پڑھا کرو سمجھے اللہ توفیق دے تو صبح کی سنتوں اور پردوں کے درمیان ایک تصویر پڑھ دو اللہ توفیق دے دو اللہ ہے نہیں کوئی معبود مگر وہی اللہ یہ کیا ہوا جی دعوی توحید آگے جی ہاش بل کو الحج سے دلیل اکلی شروع ہو رہی ہے دلیل اکلی مشتمل برہفت صفات یہ دلیل اکلی ہے اور اس کے اندر کتنی صفتے ہیں جی سات سفتے ہیں مشتمل برہفت صفات الحج صفت نمبر ایک ح کس کو کہتے ہیں جس کے لیے حیات ذاتی ہو تو حیات ذاتی کس کے لیے ہے اللہ کے لیے ہے باقی جتنی کائنات ہے سب کو حیات کس نے بخشی اللہ نے بخشی ہماری حیات ذاتی نہیں ہے آر ہے اللہ نے بھی ہے اللہ کے لیے حیات ذاتی ہے اور ہائی کا معنی ہے ادائم البقاء جس کے لیے بقاء کیا ہو ہمیشہ نہ ازال میں فنا نہ آباد میں فنا ادائم البقاء جس کے لیے بقاء ہمیشہ ہو وہ ہے ہائی ہاں جی گئے ایران نیشاپور کا قلعہ دیکھا وہ بھی ویران روس کا قلعہ دیکھا وہ بھی ویران تو میرے ساتھ علماء تھی ایرانی ویران قلعوں کو دیکھ کے میں نے عرض کیا کہ دیکھو مکان ہے مکین نہیں ہے مکین چل گئے تو میں نے کہا سنو میرا شیخ از ہر طرف آیت ندا پانی جہاں پانی جہاں یہ ندا کر رہے ہیں قلعے کے جان کیا ہے پانی ہے ہمارے مکین ختم ہو از ہر طرف آد لدا پانی جہاں پانی جہاں روخ دل بکن سوئے خدا پانی جہاں پانی جہاں اللہ کی طرف روخ دل بکن سوئے خدا پانی جہاں پانی جہاں از فنا سوئے بکا راغب راگ اے دل روبا اب فنا کو چھوڑو کہاں چاہو بقا سے دل لگاؤ اب فنا بقا راغب راگ اے دل روبا جز خالے کے عرض و سما ہم در فنا ہم در پنا کوئی خالق رہنا ہے جز خالے کے ہم ادر پنا ہم ادر پنا دل اور سے لگاؤ جو باقی ہے ہم پانی کے دل لگاتے ہیں الحی نمبر ایک لکھا ہے الحیوم الکیوم کوم کا نا تمام کائنات کا نگاہ اور مدبے قیوم کا معنی ہے تمام کائنات کا نگان بھی ہے اور بدبر بھی ہے میرے محترم الحی قیوم کے اندر اللہ تعالی کے لیے دو صفات کمال کو ثابت کیا گیا دو کمال صفات کو ثابت کیا گیا اب آگے جو ہے نا دو صفات نقص کی لپی کی گئی پہلے دو صفات کمال کو ثابت کیا گیا آگے دو صفات ہے نقص کی نقلی گئی ایک نیند کی دوسرا اونگ دی. یہ صفات کمال ہے صفات نقص ہیں ہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کو نہ نیند آتی ہے نہ اونگ آتی ہے اللہ تعالی سو جائے تو سارا نظام ہی درہم برہم ہو جائے بھائی درہم برہم ہو جائے نا کتابوں میں لکھا ہوا ہے موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا مولا کیسے آپ کو نیند نہیں آتی تھی فرمایا دو پیالے لے پانی کے بھر کے کھڑا ہو رات کو کھڑے ہو گئے آخر موسا علیہ السلام بشارتیں نیند آنی تھی یا نہیں کہ وہ نیند آئی پیالے گرے پانی بھی گر گیا پیالے بھی ٹوٹ گئے فرمایا موسا سوچ کو نیند آئی ہے پیالے ٹوٹے ہیں اگر میں نیند تو سارا جان ٹوٹ پھوٹ کا شہر ہو جائے جرم برہم لاتا فلو سنا تم والا نہیں پکڑتی اس کو نین اونگ اور نہین یہ نمبر تین لکھو یہ صفات آ رہے ہیں جی نمبر تین لہو مافیسما واد ما نمبر کتنے چار خاص اللہ کے ملک میں ہے جو کوئی آسمانوں میں جو کوئی زمین میں مالک کون ہے فقط اللہ ہے دوسرا کوئی مالک نہیں ہے ہمارے علاقے کے اندر رواج تھا جس پیر کی بیعت ہوتے تھے اس کو کہتے تھے کہ آپ میرے مالک ہیں آپ میرے کیا ہیں مالک ہیں آپ اسٹار ہے جو ہی حکم فرمائے آپ میرے مالک ہیں یہ چونکہ رواج تھا تو ہمارے ایک جو بندی عالم سے بڑے وہ حضرت عالیہ جی رحمتہ اللہ علیہ کے مرید ہوئے حضرت مولانا حمد اللہ علیہ رحمت اللہ علیہ مرشد تھے میرے تو اسی دستور کے مطابق عرض کیا عالم جو بندی تھے بڑے عالم تھے سمجھے عرض کیا حضرت آپ میرے کیا ہیں مالک ہیں حضرت نے فرمایا مول صاحب مالک اللہ ہے میں اس کا بندہ ہوں آپ بھی اس کے بندے ہیں میں نہیں مالک مالک کون ہے اللہ ہے تو کسی دوسرے کو آپ نے مالک نہیں کہنا مالک صرف کون ہے اللہ لیکن مول احمد رضا خان شاہ فرماتے ہیں میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبی کہ نہیں محب و محبوب, محبوب میں میرا تیرا تو حضور کو کہہ رہا ہے کہ میں آپ کو کیا کہوں گا مالک ہوں گا اور سیدنا شیخ عبد القادر کے متعلق کہتا ہے بندہ قادر کا بھی قادر ہے عبد القادر عبد القادر کا ہے بندہ قادر کا بھی قادر ہے عبد القادر سر بات بھی ہے ظاہر بھی ہے عبد القادر ظاہر باطن کو جاننے والے کتنی غلط بات ہے ان کی کتاب ہے ہدایت بخشش شیروں کی کتاب ہے موریہ مرغا خان بھی اس میں یہ شیر ہے اچھا جی تو مالک کس کی ذات ہے اللہ کی ذات ہے فقط بھی مالک ہے من اللہ منظل کتنی لکھو جی پانچ کون ہے وہ ذات جو سفارش کرے نزدیک اللہ کے مگر ساتھ اس دن خداون وہ شفاعت اللہ کے اذن سے ہوگی اختیار نہیں ہوگی چھٹا جی حالات حاضر غیبہ کو جاننے والے بھی فقط کون ہیں اللہ ہے آپ ہمارے سامنے حاضر بیٹھے ہیں یہ حالات حاضرہ ہیں ان کو بھی اللہ جانتے ہیں جو حالات ہم سے غائب ہیں زمانے ماضی کے اندر چلے گئے یا مستقبل میں آئیں گے وہ کون جانتے ہیں اللہ ہم جانتے ہیں ہم نہیں جانتے ہیں یا لمہیم نمبر چھ جی ماں بہن ہے کے نیچے لکھو حالات حاضرہ جانتا ہے ان حالات کو جو آگے ان کے ہیں یعنی حالات حاضرہ باں خالفہ ہوں اور ان حالات کو جو پیچھے ان کے ہیں یہ کیا ہوئے جو جی حالات غائبہ یہ اللہ تبارک و تعالی کے علم کا بیان ہے بلا یہی تونا بے یہ بھی علم کا بیان ہے کہ عالم الغیب فقط وہی ہے اور نہیں احاطہ کر سکتے لوگ ساتھ کسی چیز کے اس کے علم سے مگر جتنا اللہ چاہے اللہ جتنا چاہے وہ دے دے علم خدا کے علم کا احاطہ نبی ولی بھی نہیں کر سکتے واسیہ کرسی کرسیما وات فراق ہے علم اس کا یا کرسی اس کی دونوں معنی ہیں کرسی کا کتنے معنی کیے جاتے ہیں دو ایک تو یہ ہے کہ فراخ ہے علم اس کا آسمانوں سے اور زمین سے دوسرا معنی کیا ہے فراخ ہے کرسی اس کی آسمانوں سے اور زمینوں سے آپ میری طرف دیکھیں گے یہ زمین ہے گول یہ زمین میں آپ بیٹھے زمین کا ہے اور یہ پہلا آسمان اس نے زمین کا احاطہ کیا ہوا ہے اوپر بھی اور نیچے بھی ایسے گول ہے نا زمین تو اوپر بھی آسمان ہے نیچے بھی آسمان ہے آپ ہائی جہاز پہ سفر کریں نا بالکل سیدھا سیدھا چلے جائیں سیدھا سیدھا چلے جائیں سمجھے پھر کہاں آ جائیں گے ادھر کراچی میں آ جائیں ایسے سیدھا سیدھا چلے جائیں گے نا ایسے گھومتے گھومتے بالکل کراچی کے اندر آ جائے تجربہ کر دیکھو ہاں کئی دن لگیں گے ایک دن نہیں لگے گا کئی دن لگیں گے جاؤ ایسے لاہور کی طرف سیدھا پھر ادھر سے کہاں جاؤ گے کراچی کے اندر گول جو ہوئی اور آسمان نے کیا کیا ہوا جا ہے احاطہ کیا جائیں جائیں گے آسمان کیا نظر آئے گا اوپر نظر آئے دوسرے آسمان نے پھر اس کا کیا تیسرے نے اس چوتھے نے اس کا پانچویں نے چھٹے نے ساتویں نے پھر کرسی نے کس کا ادا کیا ہوا ہے ساتواں آسمانوں کا بھی اور زمین بھی آ گئی اب سمجھ آ گیا فراخ ہے کرسی اس کے آسمانوں سے اور زمین سے بلا یود سو نمبر سات لکھو کہ اتنے تک بھوسات علم کا دھیان تھا اللہ تعالیٰ کی بھوسات علم کا اور ساتویں نمبر پہ ہے اور نئی تھکاتی اللہ تعالی کو حفاظت ان کی آسمان زمین کی میرے عزیز یہ دلیل عقلی تھی مشتمل کتنے پہ سات صفات پہ باہوبل علی العظیم یہ سمرائے دلیل ہے پہلے دعویٰ تھا پھر اس کے بعد گا یہ دلیل آئی مشتم بر ہفتے سر اب کیا ہے جی ثمرائے دلی دلیل کا نتیجہ یہ نکلا کہ اللہ تعالی کے لیے جو صفات کاملہ ملا ہے نا وہ ثابت ہیں صفات کمال اللہ کے لیے کیا ہیں ثابت ہیں اور صفات نقص جو ہیں وہ ثابت نہیں ہیں وہ مصروب ہیں ان کو نفی کی گئی ہے وہ کون سے سفات نقش سے لا تا خصوصنت والا نو یہ سمرا یہی نکتا کہ صفات کامل کے ساتھ اللہ موصوف ہیں اور جو صفات ناقص ہیں نا وہ اللہ کے اندر نہیں پہنچاتے واہو بل علی العظیم ثمرا دلیل فو. اور وہ بلند ہے اللہ تبارک و تعالی کس سے بلند ہے صفات نقص سے اللہ بلند کیسے ہے ہاں لکھ لو نفی صفات نقص علین کے ساتھ کہیں لکھ لو نفی صفات نقص بلند جو ہے تو صفات نقص سے بلند ہے اور عظیم کا مانا عظمت والا ہے شان والا ہے اس کے نیچے کیا لکھو گے اس بات صفات کمات اس میں صفات کمال پائے جاتے ہیں صفات نقص نہیں پائے جاتے ہیں۔ صوفیوں کی ایک کتاب میں میں نے دیکھا بدیوں کی کتاب میں اس کتاب کا نام ہے فوائد فریدیا وہ لکھ رہے تھے کہ ایک بزرگ کہتا ہے کہ میں نے اللہ تعالیٰ سے کشتی کی میں نے اللہ تعالی سے کہا کہ کشتی کی لیکن اتنی مہربانی اس نے کی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے گرا دیا پچھاڑ دیا اگر وہ خدا کو گرا دیتا تو پتہ نہیں کیا بنتا اللہ تعالیٰ کشتیاں کرتا ہے کیا میں <laughs> نے اللہ تعالیٰ سے کشتی کیا یہ سیدھے ہیں کتنی غلط باتیں شامل کر دیتے ہیں چالی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت این ایمان ہے کہو آمین تو لیکن اتنا انسان تو غول بنا کرے کہ خدا کو مغلوب بنا دے اور آقا مجلو کو کیا بنا دے غالب بنا دے نا خدا کو پیشی دے حضور اللہ ابد کا وبل ابد کا وبل امداد میرے آقا فرما رہے ہیں اللہ میں تیرا بندہ اور تیرے بندے کا بیٹا ہے اور تیری بندی کا بیٹا اللہ عمنی ابدو کا وب لو ابدے کا وب ندیاتی ناسیاتی, آہ آہ آہ. ناسیاتی آہ آہ. تیرے ہاتھ میں میرا کنٹرول ہے یہ ناسیہ ہماری مان کہتے ہیں چوٹی میری چوٹی تیرے ہاتھ میں ہے, حضورت ایسے ہے. ناسیاتی بیدی. اللہ کی بڑی شان ہے لیکن جو مشرق ہیں ما قدر اللہ کا قدر و قدر اللہ شہید اسلام ڈاٹ کام اس ویب سائٹ پر آپ سن سکتے ہیں شہید اسلام مولانا محمد یوسف ردھیانوی رحمہ اللہ کی آواز میں درس قرآن درس حدیث اور اصلاحی مواد خالق و کلّی شہی ہر چیز کے پیدا کرنے والا ہر چیز اس کی مخلوق اور وہ سب کا خالص جبکہ شہید اسلام کی تصانیف آن لائن پڑھ دی سکتے ہیں اس کے علاوہ اس ویب سائٹ پر آپ سن سکتے ہیں محمتاز اما کرام کے اسلحی بیانات ڈبلو ڈبلو شہید اسلام ڈاٹ کام